السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متضر ایک مسبوک جو ہے وہ قاعد آخرہ کے تشہد کے بعد دود پاک کا دودھ ابراہیم کا ایک حصہ پڑھ لیتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ ایک رکعت میری رہ گئی ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیا آخری میں اس کو سجدہ سو کرنا ہوگا دیکھیں وہ جب کھڑا ہوگا وہ تو امام صاحب کے پہلے سلام کے بعد ہی ہوگا اور پہلے سلام تک رکنا بھی اس کے لیے اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر بالفرض امام صاحب کے ذمے کوئی سجدہ صاحب ہو تو اس کو ادا کرنے کے بعد پھر کھڑا ہوگا وہ اگر ویسے تو مسبوک کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ تشہد کے بعد خاموش بیٹھے اور جب امام صاحب سلام پھیریں تو اس وقت وہ اللہ اکبر کہتا ہوا اپنی فوج شدہ رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اگر اس نے بھولے سے یا جان کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اس میں کوئی واجب کا ترک نہیں ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ذمہ سجود صاحب لازم آئے تو وہ آخر میں سجود صاحب اس کے اوپر لازم نہیں آتے وہ نارمل طریقے سے اپنے سلام پھیر لے گا اللہ تعالیٰ عالم